اللهم ربنا ألہمنا رشدنا و من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا ارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین پیشنی شست می ہم سورہ حدید کی آیات 18 اور 19 کے حوالے سے سلو کے قرآنی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس ضمن میں جو دو اصطلاحات وارد ہوئیں صدیقین اور شہداء ان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کا حوالہ بھی آیا تھا یہ جو نقشہ آپ حضرات کے سامنے اس وقت موجود ہے یہ دین کی بعض اہم اصطلاحات کے مابین جو رب اور تعلق ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت مفید ہے دونوں انتہاؤں پر دیکھیے دائیں اور بائیں ایک طرف عروج اور ایک طرف نزول ایک عروجی کیفیت ہے ایک نزولی کیفیت ہے بیس لائن ہے ابدیت اور صالحیت لفظ ابدیت جو سب سے زیادہ اصطلاح قرآن مجید میں استعمال ہوئی اور بدوربا کو ملح کی بندگی اختیار کرو لیکن یہ جو سورہ نسا کی آیت ہے اس کے حوالے سے صالحین کیونکہ یہ بیس لائن ہے یہاں اس لیے ان دونوں کو یکجا کر دیا گیا اللہ کی بندگی وہ شخص جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کر ہی زندگی گزاروں گا وہ صالحین میں شامل ہو گیا اب اس سے اوپر کے جو درجات ہیں اس کے لیے تین اصطلاحات کو تقریباً سمجھیے کہ یہ ہم معنی الفاظ ہیں ولایت اللہ کی دوستی اس پر ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں سورہ حامی مستہ کی آیات انزین قان الرب اللہ سب مستقام جن کو بھی اس ابدیت پر استقامت حاصل ہو گئی جن کا بھی دل ٹھک گیا ایمان پر اللہ کے ساتھ تسلیم و رضا کی کیفیت ہو گئی توکل کل, کل کل اللہ کی ذات پر مرکوز ہو گیا اطاعت پر کاربند ہو گئے اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا اللہ اولیا اللہ خوفن منو و کانو یا یہ اللہ کے دوست ہیں اسی دوستی کے لیے ایک لفظ خلت بھی ہے اور یہ خاص طور پر استعمال ہوا جو ابراہیم کے لیے علیہ السلات وسلام بتد اللہ ابراہیم خلیلا تو ولاحت اور خلت لیکن ایک اعتبار سے یہی لفظ صدیقیت بھی ہے صدیق کون ہے تب نیک نیک سرشت راسٹ باز راشٹر گو راست رو اور یہ کہ ہر اچھی بات کی تصدیق کرنے کے لیے تیار آمادہ یہ ہے وہ مرتبہ کہ جس سے پھر اوپر اب عروج کی آخری منزل نبوت ہے اور میں نے اسی لیے رسالت کو نیچے رکھا ہے اس لیے کہ میں ان حضرات کی رائے سے متفق ہوں کہ جو رسالت کو مقام ایک نزول میں سمجھتے ہیں اصل عروج نبوت ہے اس کے بعد پھر حکم دیا جاتا ہے جاؤ ون تغا یہ نزول اس اعتبار سے بھی بہت خوبصورت لفظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی جبکہ آپ غار ہیرا میں جب لور پر تشریف فرماتے ہیں. حضرت موسا علیہ السلام کو حکم ہو رہا فرون تغا جبکہ کوہ تور پر ہم کلامی سے مشرف ہوئے اب گویا کہ جاؤ اسی لیے صوفیاء نے خاص طور پر مولانا روم نے اس کو بڑی خوبصورت تشریح دی ہے کی رسالت مرتبہ نزول میں ہے جاؤ یہی وجہ ہے ایک تو نبوت کی کیفیت ہے جس کو کہ علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے جو چوتھا خطبہ ہے اس کے پہلے جملے میں واضح کیا ہے اور وہ شیخ عبد القدس گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کے قول سے وہ چونکہ ایک بہت بڑے صوفی تھے ان کا جملہ ہے محمد عربی بالائے آسما رفت و باز آمد بخدا اگر من رفتمے باز نہ آمدمے محمد عربی ساتھ میں آسمان تک چلے گئے پھر واپس آ گئے خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ جاتا کبھی واپس نہ آتا تو یہاں سے علامہ کہتے ہیں کہ دس از دا ڈفرنس بٹوین پروفٹک ایکسپیرئنس اینڈ مسٹک ایکسپیرئنس صوفی اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھ رہتا ہے اس میں جو سرور ہے جو کیف ہے غائر بات ہے کہ اس سے تو وہی شخص آگاہ ہے جس کو کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ لذت ای مادا ندانی بخدا تادا چشی جس نے کبھی چکھا نہ ہو اسے اس, کی اس کے اندر جو سرور اور کیف ہے وہ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا بیٹھے رہے تصور سمور جانا کیے ہوئے اور جب اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے تو اس کیفیت میں بلکہ انہی انہیں ادوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے ایک وقت مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے جو بھی کیفیت ہوگی ہوگی اب ہم تو کیا سمجھیں گے اس کو اس وقت یہ کہ کامت کی آواز ابھی کب کامت اس طلاح کھڑے ہونا پڑا لیکن کہا یہ کہ حضوری سے نکال کے دربانی میں کھڑا کر دیا وہ جو کیفیت حضوری حاصل تھی مجھے اس مراقبے میں لیکن بہرحال کھڑے ہو گئے اس لیے کہ شریعت یہ ہے شریعت کا حکم ہے جب قد قامت صلاح ہو گیا اور نماز فرض ہے اس کے ساتھ شریک ہونا ورکرو مار راہ ٹین لاتے لیکن ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مقام بنر پر پہنچ گیا ہو اب اس سے کہا جا جاؤ تبلیغ کرو اور تبلیغ کرنے میں کیا ہوگا کوئی کہے گا پاگل ہو گئے کوئی کہے گا دماغ خراب ہو گیا کوئی کہے گا انہول شعراد یقیناً مقصد ہے یہ کوئی لیڈری چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کا جو ہے نام کی مالا جپے کسی نے کہا جادوگر ہے کسی نے کہا شائر ہے اور جو بھی قلب پر بیت رہی ہے قرآن خود کہتا ہے مذ نالم کا یزیق کو صدروں کا اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے آپ کو صدمہ پہنچتا ہے اسی لیے کہنا پڑ رہا ہے مسمر علامہ یا کون اونا صبر کیجیے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کو کوفت پہنچ رہی ہے لیکن صبر کیجئے اور نہ صرف یہ کہ وہ لفظی ایزا تھا اس کے بعد جو فزیکل اسالٹ شروع ہوئے تو رسالت میں یہ ساری مصیبتیں جو ہے جھیلنی پڑی جبکہ نبوت ولایت اس مقام کے اوپر آدمی بیٹھا ہوا ہے آرام سے ہمارے صوفیہ ان کی خانقاہ میں جو آئے گا نا اس کا تسکیہ کریں گے نا وہ در بدر تو نہیں جائیں گے انہیں کسی کی کوئی کڑوی بات سننی نہیں پڑے گی وہ تو خانقاہ ہے ہسپتال ہے کوئی مریض ہوگا تو آئے گا اپنی غرض کو آئے گا اپنے علاج کے لیے کسی کے اندر احساس بیدار ہو گیا ہے وہ تسکیے کا خواہ ہے وہ تشریف لائے گا آئے اور پھر اس کے بعد جو بھی کہا جائے گا وہ مانے گا حکم مانے گا اس میں وہ مشقت نہیں ہے کہاں نبی دردر جو ہے جا رہے ہیں اور کہیں کچھ سن رہے ہیں کہیں کچھ سن رہے ہیں بارہلی مقام عروج و نزول کو خوبصورتی سے مولانا روم نے واضح کیا ہے جو عالم فزیکل ورلڈ ہے اس کی ایک مثال سے کہ دیکھیے سمندر میں جب سورج کی حرارت اور تمازت آتی ہے تو بخارات اٹھتے ہیں اوپر سمندر کا پانی اوپر جا رہا ہے بخارات کی شکل میں ظاہر بات ہے یہ ڈسٹلڈ واٹر ہے اس لیے کہ اس میں تو اب کوئی امپیورٹیز ہے ہی نہیں بالکل پاک صاف پانی جائے گا ڈسٹلیشن ہو رہی ہے تبخیر ہو رہی ہے اوپر جا کے یہی اب بادل بن کر پہنچ گئے اور پھر جا کے یہ بارش بن کر برسے یہ عروج تھا یہ نزول ہے اب جب وہی پانی بارش کی شکل میں برس رہا ہے تو فضا کو صاف کرتا ہے سب سے پہلے فضا کی صفائی دھولی ہوئی فضا ہو گئی بارش کی وجہ سے پھر وہ زمین کو صاف کر رہا ہے گندگیوں کو لے کر اور وہ جو ہے وہی پانی اپنے اندر ہی اس نے لی ہے فضا کی بھی وہ ساری کسافت اور پھر زمین کی بھی گندگی کو لے کر پھر وہ نالوں میں سے ہو کر اور پھر دریاؤں سے ہو کر پھر سمندر پہنچ گیا یہ سائیکل ہے عروج اور نزول کا تو نبی رات کے وقت کھڑے ہوتے تھے عروج کی کیفیت میں مقام ابدیت جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں یہ ہے مقام عروج اور دن کے وقت جبکہ دعوت و تبلیغ کے لیے گلیوں میں پھر رہے ہیں گھر گھر جا رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور جو بھی جو جلی کٹی باتیں ہیں سننی پڑ رہی ہیں اس سے طبیعت میں انقباس ہوتا ہے کسافت پیدا ہوتی ہے وہ لقند گالم کو کا لیکن کتنے ہی ہیں جو پاک صاف ہو گئے اسی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں کتنوں ہی کو پھر اب نصیب ہو گیا ہے کہ وہ خود بھی عروج کی کیفیت جو ہے حاصل کرے تو یہ ہے اصل میں رسالت جو ہے مرتبہ نزول میں ہے اور رسالت کے ساتھ قریب ترین لفظ قرآن مجید کا شہادت ہے انسل رسول شاہدن کما ارسل رسول ہم نے تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جیسے کہ ہم نے موسا موسا کو بھیجا تھا کے پاس نبی و انا اور صلی کا شاہد روا نہ سب سے پہلے شاہد گواہ بنا کر بھیجا یہ گواہی اپنے قول سے دو اشد اللہ, اللہ, اللہ محمد رسول اللہ پھر تمہارا عمل گواہی دے کہ واقع تم اللہ کے بندے ہو اور واقع تم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانتے ہو یہ گواہی عمل سے دو گے پھر یہ کہ جمع کرو لوگوں کو اور ایک اجتماعی نظام قائم کرو کہ جو گواہ بن جائے پوری دنیا کے اوپر کہ بہترین نظام وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے عطا کیا ہے اب ظاہر بات ہے اس کے لیے عملی جد و جہد چاہیے اس شہادت کے لیے اب ان لوگوں کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی جن کے اندر قوت کار زیادہ ہے بھاگ دوڑ کی صلاحیت زیادہ ہے جبکہ تصدیق کرنے میں وہ لوگ پیش قدمی کر جائیں گے جو سلیم الفطرت رقیق القلب یہ ہے اصل میں صدیقین اور شہداء کے دو مزاج ایکسٹروورڈس وہ شہداء بنیں گے اینٹروورڈ صدیق بنے گے ان کو تصدیق میں دیر نہیں لگے گی پیش قدمی کر جائیں گے لیکن یہ کہ اس کے بعد نبی کے دست و بازو بننے میں جو شہداء ہیں جو بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان اور نوالوم اور کتنے بھی صحابہ تھے لیکن ان کے ایمان لانے تک مسلمانوں کو کھلم کھلا حرم میں جا کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی اور جس سال حمزہ اور عمر ایمان لے آئے اب دنکے کی چوٹ جا کر حرم میں نواز پڑی اسی لیے حضرت مسیح کا بڑا پیارا قول ہے کتنے ہی ہیں جو بعد میں آتے ہیں لیکن پہلوں سے آگے نکل جاتے ہیں حالانکہ چھ سال میں جو لوگ ایمان لائے تھے آپ اندازہ کیجئے کم سے کم تیس چالیس افراد تو ہوں گے لیکن یہ کہ ابو مکر کے بعد عظیم ترین انسان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو معین کیا وہ فاروق ہے نبی اللہ تعالی آئے بعد میں ہے سال بعد چھ سال بعد پہن... آپ بعد میں آ رہے ہیں وہ سے وہ ہے کہ جو آپ سے پانچ سال پہلے 6 سال آ پہلے آ چکے ہیں لیکن یہ کہ جو مقام اور مرتبہ شریک فعال انسان ان کی قوائے عملیہ جو ہے وہ زیادہ چاق و چوبند ہے ایک وہ ہے جن کے قوائے فکریہ علمیہ اس کی حیثیت جو زیادہ ہے تو یہ انٹروورس اور ایکسٹروورٹس کے اعتبار سے افتاد تباہ کا معاملہ جو ہے انسانوں کا اس کے اعتبار سے صدیقیت بلند ترین منزل یا شہادت بلند ترین منزل لیکن رتبے اوپر سے لیں گے تو صدیقیت بلند ہے شہادت اس سے نیچے ہے اسی لیے اس آیت میں وہئی اللہ اور رسول اب جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعداد پر کاربند ہو جائے گا مانوی طور پر فولا کمال لذین عن اللہ علیہ ان ایک معیت حاصل ہوگی رفاقت حاصل ہوگی ان لوگوں کی جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ کون ہے از کس میں مین نبی و شہدا و صدیقین و وہ انبیاء ہے صدیقین ہیں انبیاء سے نیچے اور پھر ان سے نیچے شہداء کا رسبا ہے اور پھر سب سے نیچے بیس لائن ہے اور وہ ہے صالحین یہ ہے در حقیقت ان الفاظ کے مابین جو رب کا تعلق ہے اور شہید در حقیقت قرآن میں آتا ہے گواہ کے معنی میں دنیا کی زندگی میں گواہی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اور قولی شہادت اور عملی شہادت کے ذریعے سے اور یہی لوگ ہوں گے پھر کھڑے ہوں گے اللہ تعالی کی عدالت میں پروزیکیوشن وٹنیس کی حیثیت سے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ جو اہم مضامین ہوتے ہیں پرانے مجید میں دو مرتبہ ضرور آتے ہیں تو جس طرح وہ آئے دو مرتبہ آئی ہے کہ حضور تم پر گواہی دیں گے اور تم گواہی دو گے یو ول بی ریکوائرڈ ٹو جسٹیفائی اگینسٹ دی ہون آف ہیومینٹی کہ اللہ ہم نے جو نبی دے تیرا پیغام ہمیں پہنچایا تھا ہم نے انہیں پہنچا دیا اس لیے فرمایا جاہدو فلح حق کا جہاد ہی ہو اج تبا کم نے یقول اور رسول و شہید الم و تکول اور جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے یہ سورہ حج اور سورہ بکرا یہ اس طرح چسپا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ متصلن قبل حجرت ہجرت سے بالکل قبل اور ہجرت کے فورن بعد سورہ بکرا ہے تھوڑا وہ مضمون سورہ بقرہ میں آ گیا وہ کزال کا جال ناکم امتم وفت الکولو شہداس یقور رسول والے کو شاہدہ <شَهِدًا> یہ تو دنیا کی گواہی اور یہاں پہ آخرت کا خاص طور پر نمایاں نہیں کیا گیا حالانکہ اسی لیے امپلائڈ ہے دنیا میں تم گواہی دو دعوت اور تبلیغ اور اتمام ہجت کے ذریعے اور قیامت کے دن اسی گواہی کا ظہور ہو جائے گا جبکہ پروزیکیوشن وٹنیس کی حیثیت سے عدالت خداوندی میں کھڑے ہو کر گواہی ہو گئی لیکن یہ مضمون بھی پرانے مجید میں دو جگہ آیا ہے ایک سورت النحل یہ نحل بھی یوں سمجھئے کہ جو ہجرت سے متصل قبل سورت نازلی ان میں سورہ نحل ہے اور سورہ نحل کی آٹ نواسی ہے وہ یوم نبفی کل شہیدن جے نا بے کا شہیدن حلا اس دن کا تصور کیجئے اے نبی جس دن کہ ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے اور ان پر گواہ میں عرض کر چکا ہوں اللہ مخالفت کے لیے آتا وہاں گواہی ان کے خلاف پڑے گی اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس پوزیشن میں ہو کہ اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا مجھے پتا نہیں تھا کوئی قوم یہ کہہ سکے کہ اللہ تیرا پیغام ہمارا تو, تو آیا ہی نہیں تو یہ چیز جو ہے اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز اس دنیا کا قاعدہ اللہ کے یہاں کریڈٹ ملے گا رعایت ملے گی ان لوگوں کو کہ جن تک بات نہیں پہنچی بلکہ ان کا ڈسکریڈ جائے گا ان کے حق میں ان کے کھاتے میں جمع ہوگا ان کا جرم کہ جن کے ذمے تھا کہ وہ پہنچایا انہوں نے نہیں پہنچایا وہ جواب دے ہوں گے بہرحال جن لوگوں تک بات نہیں پہنچی وہ یا کہ ان کے لیے تو عذر ہو گیا جن تک بات پہنچا دی گئی اب کوئی عذر نہیں اسی کو سورہ نسا کے اندر کہا گیا ہے چھٹے پارے کے شروع میں روسولم مبشرین ابام منظرین لَأَلَّا يَكُونَ لِنَّا عَلَى اللَّهِ بَعْدَ <الرَّسُل> اللہ یقون سے بکان اللہ اور عزیز الحکیم ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی اذر باقی نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں اللہ کے خلاف اللہ کے خلاف سے مراد اللہ کے محاسمے کے خلاف اے اللہ ہم سے کس بات کا حساب لے رہا ہے ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا نہیں جس کو میں سادہ ترین مثال سے واضح کرتا رہا ہوں آخر دوہرا رہا ہوں ان باتوں کو کہ بہت اہم باتیں ہیں کہ آپ اگر اپنا پیغام کسی شخص کے ذریعے سے کسی اپنے دوست اپنے عزیز کو بھیجتے ہیں کہ فلاں کام کل شام تک ضرور ہو جانا چاہیے ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا فرض کیجئے وہ کام نہیں ہوا اب آپ غصے میں بھرے ہوئے گئے اپنے اس دوست کے پاس یا عزیز کے پاس کہ بھلے آدمی میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا تم نے وہ میرا کام نہیں کیا اور مجھے اتنا بڑا نقصان ہو گیا کون ذمہ دار ہے اس کا اگر وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام ملا ہی نہیں اب آپ جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں اسے کیا سکو کریں گے سارا غصہ آپ کدھر جائے گا وہ جو پیغام پر تھا جا کے اس کی گردن ڈاپے گیا کہ اللہ کے بندے میں نے تجھے اتنا اہم پیغام دے کر بھیجا تھا تم نے میرا پیغام کیوں نہیں پہنچا تو یا تو پیغام پہنچا دیا پیغام بر نے تو وہ بری ہو گیا ساری ذمہ داری اس کی ہے جسے پیغام پہنچ گیا اور یا اگر پیغام بر نے پیغام پہنچانے میں کمی کی ہے تو ساری ذمہ داری جو ہے وہ اس کی ہے جس کے پاس پیغام پہنچنا تھا وہ بری ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں یہی وجہ ہے کہ سورا آراہ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ نس أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم لازمل پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ہم لازمن پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا اور ہم نے ان سے گواہی بھی لے لی تھی اللہ البلکھ تو ان شا کا بلغتا رسالتا و دیت العمان تھا وہ رسحت العمتا و کشفت الحمتا اللہ میں تو گواہی لے کر آیا ہوں بری ہو گئے قارف ہو گئے اب ساری ذمہ داری ہوتی ہے یہ ہے اصل میں شہادت اب ظاہر بات ہے کہ یہ مختلف قسم کی شخصیتیں اب کچھ لوگ اگر وہ اینٹروورس ٹائپ ہیں غور و فکر کرنے والے سوچ بچار کرنے والے سلیم الفطرت لطیق القلب وہ صدیقیت کے مقام تک جا پہنچیں گے جن کا وہ مزاج نہیں ہے وہ کم سے کم شہادت کے مرتبے تک پہنچ جائیں گے یہ دونوں راستے اب کھلے ہوئے ہیں جن لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے دل کے اندر سے بات میں سے بریک کھول دیا ہے مال کی محبت کا بریک لگا ہوا ہے تو کہیں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے کوئی ترف نہیں کوئی ترقی نہیں تو وہ نام کے مسلمان ہیں جو چل رہے ہیں جیسے بھی ہیں لیکن یہ کہ اگر ان المدقین اول مصدقات واکر کرزن اگر یہ مرحلہ طے ہو گیا ہے ولزین آ اب اس کے بعد ایمان کا معاملہ ہے اس میں یہ مغالتا نہ ہو جائے کہ یہ شروع ہی میں بات ہو سکتی ہے بعد میں نہیں ہو سکتی ہم نسلی طور پر مسلمان ہیں عقیدتن ایمان ہمارے پاس ہے وہ شعوری ایمان نہیں ہے آج بھی اس کی تحصیل کر سکتے ہیں تجدید ایمان اسی کا نام ہے ہر گناہ کے بعد جب توبہ انسان کرتا ہے وہ تجدید ایمان ہے سورت الفرقان کا جو آخری رکوع ہے جو ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کے اندر شامل ہے حصہ سوم کا درس ہے انہوں فرمایا اللہ من تابا و آمنا و عمل عملا انفالح وہ جو گناہ تین گنوائے گئے شرک سے اور ذنا اور قتل ناحک جن لوگوں نے اس کا اتکاب کیا ان کے لیے تو پھر بڑی سخت سزا ہے جلقا اسامہ جو غاف لحم لغاب و یوم القیامت و یخلط الفی ہی محانہ اللہ من تابا و آمنا و عامل عامل کا یوبک دل اللہ حسیہ آتے حسنات یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا تو حقیقت میں تجدید ایمان توبہ تجدید ایمان تجدید عہد یہ تین الفاظ ہم نے تنظیم اسلامی کی دعوت کے بنیاد کو واضح کرنے کے لیے اختیار کیے تھے اور بہت سے ہماری مطبوعات کے اوپر یہ وہ جو بلاک ہے وہ شائع ہوا ہوا موجود ہے بنیادی دعوت کیا ہے تنظیم اسلامی کی تجدید ایمان توبہ تجدید عہد آج بھی یہ راستہ کھلا ہے یہ جان لیجئے نبوت کا دروازہ بند ہے وہ تو آؤٹ آف باؤنس ہے پہلے بھی وہ وہبی تھی کسبی نہیں تھی لیکن اب تو اس کا دروازہ مستقلن بند ہے البتہ صدیقیت کا مقام کھلا ہے افتادِ تباہ کے اعتبار سے انسان آئے ترقی کرے آگے بڑھے شہادت کے مراتب کھلے ہوئے ہیں اور پھر یہ کہ بیس لائن جو ہے وہ تو بہرحال صالحین تو فرمایا الاائے کمال نذین عنا اللہ علیہ منبی من نب صدیقی نب شہدا و صالحین وہ کا تو اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے اور ان دونوں آیات کے رب سے واضح ہوا کہ جو لوگ اس مرحلے سے گزر جائیں پلکتا فلاقا جو اس گھاٹی کو عبور کر آیا سم مکانہ من الزیز اہم وتواس و بصبر وتواس اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے مرتبہ صدیقیت تک پہنچ جائے یا مرتبہ شہادت رسائی حاصل کرے چند باتیں اور سلسلے میں اسی کے حوالے سے حوالے کر دوں ایک بات عام طور پر ہمارے تصوف کے حلقوں میں کہی جاتی ہے اور وہ بات ظاہر کے اعتبار سے بہت غلط ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک حقیقت کا ایلیمنٹ ہے اگرچہ اصطلاحات وہاں غلط استعمال ہو رہی ان کے یہاں کہا جاتا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے یہ تصور کے حلقے میں یہ بات بہت عام ہے ولایت نبوت سے افضل ہے نسبت ولایت نسبت نبوت یہ دو نسبتیں ان کے ہاں مستقل جو ہے ان کا ذکر ہوتا ہے اور ولایت نبوت سے افضل ہے اصل میں یہ بات بہت غلط ہے ولایت خلت صدیقیت اس سے بہت اونچا مقام نبوت کا ہے بلند ترین مقام نبوت کا اس لیے بھی جان لیجئے کہ نبوت کا جو لغوی ہے اس کی اصل یا تو نب سے ہے خبر دینے والا اور یا نبون سے ہے جس کے معنی